تعیٰ فرماتے ہیں القوم كذبوا كانوا يظلمون ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے من يهد جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اول فیلون اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھتے نہیں اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں وہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَعُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَوْجُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہے لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف مثلا تمیز ہے اصل عبارت یوں ہوگی سا مثلا مثل القوم پھر یہ اس کے مشیت کا بیان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تین مرتبہ کی جا چکی ہے دیکھیے آیت نمبر 253 کا ہاشیہ. پھر اس کا تعلق تقدیر سے ہے یعنی ہر جن و انسان کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا؟ کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا عمل کرے گا اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے یہاں انہیں دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے آگے ان کی مزید صفات بیان کر کے بتایا یا بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اسی انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے پھر یعنی دل آنکھ کان یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے لیکن جو شخص ان مشاعر سے یہ کام نہیں لیتا وہ ان سے عدم انتفاع مطلب فائدہ نہ اٹھانے میں چوپائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اس لیے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر کون سی اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا ہے پھر الحسن احسن اس میں تفضیل کی تانیص ہے اللہ کے ان بہترین ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے صحیحین کی حدیث میں ان کی تعداد ننانوے مطلب ایک کم سو بتائی گئی اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ طاق ہے طاق کو پسند فرماتا ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 6410 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2677 شمار کرنے کا مطلب ہے ان پر ایمان لانا یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا یا ان کا حفظ کرنا ان کے معینی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا مرقات بہوال مرقات شرح مشکات پانچویں جلد اکتر نمبر صفحہ بعض روایات میں ان ننانوے ناموں کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ روایات ضعیف ہیں اور علماء نے انہیں مدرج قرار دیا ہے یعنی راویوں کا اضافہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد ننانوے میں منحصر نہیں ہے ننانوے میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہیں بہاوال ابن کثیر و فتح القدیر پھر الحاظ کی معنی ہے کسی ایک طرف مائل ہونا اسی سے لہد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو قبر کے گڑھے کے اندر ایک طرف بنائی جاتی ہے دین میں الحاظ اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاظ کج روی کی تین صورتیں ہیں پہلی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرقین نے کیا مثلا۔ اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں مطلب عزیز سے غذا بنا لیا دوسری یا اللہ کے ناموں پر اپنی طرف سے اضافے کر لینا یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے نام گھڑ لینا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے تیسری یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے مثلا اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے بہوال فتح القدیر اللہ کے ناموں میں لحاظ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تعویل و تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے تعویل تعطیل یا تشبیح سے کام لیا جائے بہوال ایسر اور تفاصیر جس طرح معتزلہ معطلہ اور مشبہہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو یعنی اللہ کے اسماع و صفات میں تعویل نہ کرو جیسا کہا جائے کہ یدن ہاتھ سے مراد قدرت ہے یا استوا علی الارش کا مطلب استیلاء مطلب غلبہ ہے وغیرہ بلکہ یہ ایمان رکھا جائے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہیں اس لیے کہ ہاتھ کو اگر قدرت کے معنی میں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خلق تو بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا اختصاص ختم ہو جائے گا کیونکہ قدرت الہی سے تو ساری ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو پھر حضرت آدم کی کیا خصوصیت ہوئی جسے اللہ نے بطور خاص بیان فرمایا ہے اس طرح سے ایک حقیقت کا انکار لازم آتا ہے اس طوا کے معنی ہیں سعادہ یا سعیدہ علی ارتفا استقرہ صرف سے یہ چاروں الفاظ منقول ہیں جس کا مطلب عرش پر بلند ہونا اور اس پر استقرار پکڑنا ہے اللہ تعالی موجود اور مستقر صرف ارش پر ہے البتہ اس کا علم ہر جگہ ہے اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے میں یہی معیت علمی اور احاتح علمی مراد ہے نہ کہ پس جس طرف تم بھی پھرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کو محیط ہے انسان جس طرف بھی اپنا رخ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لینے والا ہے وہ اس کے حیطۂ قدرت سے باہر نہیں اور بعض نے فسم وجہ اللہ سے مراد قبلہ لیا ہے بہرحال اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہونے کے دلائل قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں اس لیے صلف کا عقیدہ یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے اور اس کی تعویل نہ کی جائے تعطیل کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفات کو معانی و مطالب سے خالی اور معرہ قرار دینا حافظ ببن قیم رحمہ اللہ نے اسے سب سے بڑا الہات کہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماں ہیں جو اس کی صفات کمال پر دلالت کرتی ہیں اور وہ آسمہ صفات وہ صفات ہی سے مشتق ہیں اور وہی اس کے اوصاف ہیں اور انہی اوصاف کی وجہ سے وہ حسنا ہو سکتے ہیں اگر اسماع الہی صرف الفاظ ہوں ان کے معنی نہ ہوں تو وہ حسن ہو سکتے ہیں اور نہ مد و کمال پر دلالت کرنے والے ان کے معنی نہ ہوں تو حسنا ہو سکتے ہیں اور نہ مد و کمال پر دلالت کرنے والے اس طرح اسماع انتقام و غضب کا استعمال رحمت و احسان کے موقع پر اور اسماع رحمت و احسان کا استعمال انتقام و غضب کے موقع پر جائز ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا اور نہ کہنا جائز ہی ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اس لیے کہ تو منتقم ہے یا اے اللہ مجھے عطا کر اس لیے کہ تو زار و معنی ہے بلکہ جس طرح کی دعا کی جاتی ہے اسی صفت کا حوالہ دیا جاتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے بے شک تو غفور و رحیم ہے اے اللہ مجھے عطا کر کیونکہ تو وہاب اور موتی ہے وغیرہ اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو قوی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوت والا ہے عزیز ہے یعنی عزت والا ہے وہ علیم و قدیر ہے تو یقیناً وہ علم و قدرت سے موصوف ہے وہ عظیم ہے تو مطلب ہے عظمت والا سمیع و بصیر ہے تو مطلب ہے سننے اور دیکھنے والا وعلیٰ حید القیاس دوسرے اسماء و صفات ہیں علاوہ عظیئں اگر اسماء الہی معنی کے بغیر ہوں تو غفور الرحیم اور شدید العقاب کے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی غفور الرحیم ہے اہل ایمان و تقوا کے لیے اور شدید العقاب ہے نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے بہرحال یہ تعطیل بھی بڑی گمراہی ہے تشویش کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا قرار دینا جیسے کہا جائے اللہ کے عرش پر استفاع کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا تخت و کرسی پر بیٹھنا اور مستوی ہونا یا اس کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے وغیرہ اس طرح کی تشبیح اللہ کے وصف میں کمی کو مستلزم ہے جو اس کی عظمت و شان کے منافی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن حدیث جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان پر ایمان رکھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے یقینا متصف ہے جیسا کہ اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے تاہم ان کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس لیے ہم اس کے بیان سے قاصر ہیں اس کا کوئی مسیل نظیر، ہمسر اور مشابہ نہیں تعال اللہ عن کا علوماً قبیرہ ضروری وضاحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ صفات باری تعالی میں صلف کا مسلک تفویض اور توقف کا تھا اسی اعتبار سے انہیں مفوضہ کہا گیا ہے یہ بات ایک اعتبار سے صحیح اور ایک اعتبار سے غلط ہے صحیح اس اعتبار سے کہ وہ صفات الہی اور ان کی حقیقت کا تو اس بات کرتے تھے البتہ ان کی کیفیت کا علم اللہ کے سپرد کرتے تھے سپرد کرتے تھے گویا کیفیت صفات میں ان کا مسلک توقف و توفیظ کا تھا نہ کہ صفات الٰی کی حقیقت اور ان کے معنی و مطالب کی وضاحت میں اس لیے صلف کی بابت یہ باور کرانا کہ وہ صفات الٰی کے معنی و مطلب پر بھی پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے تھے یہ ان پر اتحام ہے اور اس اعتبار سے انہیں مفوضہ قرار دینا بھی غلط ہے تفصیل کے لئے دیکھیے ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحم اللہ کی کتاب الماتریدیہ دوسری جلد صفحہ نمبر 125 سبحانك هذا بهتان عظیم پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و ممن خلقنا امهت يهدون بالحق وبه يعدلون اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا و ام نیل ان قیمت اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے انہوں نے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ ہو پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں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 قل انما علمها عند الناس لا يعلمون اے نبی، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے کہہ دیجیے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی اسے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہی استدراج و امحال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے پھر صاحبوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرقین کبھی ساحر اور کبھی مجنون نعوذ باللہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے وہ تو تمہارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت و اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے پھر مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کر لیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفر پر قائم ہو پھر حدیث سے مراد یہاں قرآن کریم ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انظار و تحدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز اور کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان لائیں پھر ساطن کے معنی گھڑی مطلب لمحہ یا پل لمحہ یا پل کے ہیں قیامت کو ساتھ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی یا صورت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو سا سے تعبیر کیا گیا ہے پھر عرصۂ کے معنی اس بات وقوع ہیں یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی پھر یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا پھر اس کے ایک دوسری معنی ہے اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے پھر حفیع کہتے ہیں پیچھے پڑھ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑھ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قل لا املك ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکنا الیہا فلما تغشى حملت حملا خفیفا فمرت به جس نے تمہیں ایک جان مطلب آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب اسی کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب مطلب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي آتا مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک پھیرا لیے اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں مَا لَا وَهُم <يخلقون> کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ جب وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدت آپ کو عالم الغیب باور کراتے ہیں حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے آپ کا چہرے مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ نے فرمایا کہ قوم کیسے فلاحیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کی جس نے اپنی نبی کے سر کو زخمی کر دیا کتب حدیث میں یا واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایت پریشان رہے ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی حتیٰ کے بعد صحابہ کو کھانے کی سمیت مطلب زہریلے پن سے وفات ہی پا گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پہنچی نقصان اٹھانا پڑا جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضررت نہ پہنچتی پھر یعنی حضرت اعظم سے اسی لیے اس ان کو انسان اول اسی لیے ان کو انسان اول اور اب البشر کہا جاتا ہے پھر اس سے مراد حضرت ہوا ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنی ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جس طرح کہ منحا کی ضمیر ہے جو نفس واحدہ کی طرف راج ہے واضح ہے جو نفس واحدہ کی طرف راج ہے واضح ہے مزید دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر ایک کا حاشیہ پھر یعنی اس سے نان و سکون حاصل کرے اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے غیر سے اس سکون کا حصول ممکن ہی نہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے فطرت کے یہ تقاضہ وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں فطرت کا یہ فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورے یا پورا کرتے ہیں پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب وہ انس حاصل کرتے ہیں چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو باہمی پیار باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا پھر یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی تغشاہ کی معنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے یعنی وتی کرنے کے لیے ڈھانپا پھر یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے علقہ اور علقہ سے مزغہ بننے تک حمل خفیف ہی رہتا ہے محسوس بھی نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی پھر بوجھل ہو جانے سے مراد جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جون جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں بالخصوص جب عورت کو جب عورت کو اٹھ را کی بیماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں پھر شریع قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے مثلا امام بخش پیرا دتا عبد شمس بند علی وغیرہ جس سے یہ اظہار ہوتا ہے یا جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ بچہ فلاں بزرگ فلاں پیر کی نعوذ باللہ نظر کرم کا نتیجہ ہے یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے یا کسی مردہ کے نام کی نظر و نیاز دے یا بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کے طفیل بچا ہوا ہو کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہو یا ان کے طفیل بچا ہوا ہے یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہے ہیں یا فرما رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون اور وہ ان مشرقین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو یا خاموش ہی رہو یہاں سامعین ہو لکھا ہوا ہے حالانکہ ہی یہاں صحیح مطلب بنتا ہے ہی جوڑنے کے ساتھ تو یوں کہیں گے کہ ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہی رہو نہ کہ کہیں ہو رہو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان کنتم صادقین اے مشرکو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو بخشون اے نبی مشرقین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو پھر مجھے مہلت نہ دو پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں اِنَّ الَّذِي نزلَ وَهُوَ کہہ دیجئے بے شک میرا کار ساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کار سازی کرتا ہے والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشت و ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے نہ تمہیں کوئی جواب ہی دیں گے بہوال فتح القدیر پھر یعنی جب وہ زندہ تھے بلکہ اب تو خود ان سے زیادہ کامل ہو بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو اب وہ دیکھ نہیں سکتے تم دیکھتے ہو وہ سن نہیں سکتے تم سنتے ہو وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے تم سمجھتے ہو وہ جواب نہیں دے سکتے تم دیتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ مشرقین جن کی مورتیاں بنا کر پوچھتے تھے وہ, وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے جیسے حضرت نون علیہ السلام کی قوم کے پانچ بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4920 پھر یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے سننے سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی اب ان کی طرف منصوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گمبد قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنا لیے گئے اور یوں استخوا فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لا و منات پھر یعنی اگر تم اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لا و منات پھر یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے مدد طلب کر کے میرے خلاف تدبیر کرو پھر جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا پھر اس کا وہی مفہوم ہے جو آیت نمبر 193 کا ہے وہ صلی اللہ علیہ نبین محمد والَ عن و اجمعین